Inna الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له بشهدوا الله لا اله الا الله وحده لا شريك له بشهدوا ان محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يتعي الله ورسوله فقد رشد واهتدى بمن الله ر فقد مصلی علامہ محمدن صل على محمد وعلى صلی محمد كما ولا على ابراہیم وعلى حمید المجید اللّہ حميد علام محمدن ولا على محمد کمبارک تعلیٰ ابراہیم ولا عل ابراہیم الک حمید المجید سبحان کا لا مولنا علامہ طنا الک انتر علیم الحکیم ربش رحلی صدری و یسر علی عمری واحد من السانی یفقہ قولی لقد قال الله سبحانه وتعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجیم من حمزه هي ونفسه ونفس بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر بذكر الله كثيرا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم باادروا بالاعمال فتن المظلم أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی قابل قدر القابل احترام سامعین حضرات السلام علیکم و الله اللہ وبرکاتہ ہم کچھ تاخیر سے یہاں پہنچے اس لیے آپ کا وقت ضائع کیے بغیر براہ راست چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا روی اقبل کا مہینہ تقریبا داخل ہو چکا اور یہ مہینہ ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر غور و خوض کریں اور سیرت کو اپنے اوپر منطبق کریں اور نبی علیہ السلام کے اسوا کو عملی طور پہ اختیار کرنے کی کوشش کریں الحمد ہم عحد الحدیث ہیں اور ہمارا یہ تمیز ہے کہ سب سے زیادہ نبی اسلام کی سیرت اور آپ کی سنت سے ہمارا تعلق ہے لیکن یہ تعلق اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک اس کی اپنے اوپر تنفیز نہ کر لی جائے اپنے جسم پر اپنی روح پر اپنے چہرے پر اپنے لباس پر اور بقول امام شافی رحمہ اللہ کے ادارعیت و عہد من عہد الحدیث فقر انی رعیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب میں کسی اہلِ حدیث کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا ہے کیونکہ اللہ حدیث یہ نبیر اسلام کی سنت آپ کے منحج اور آپ کے اسوا کے رنگ میں رنگا ہوتے ہیں اس کا آئیڈیل اس کا قدوہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نبیلاسلام کی سیرت کے لا تعداد پہلو آج جس پہلو کو ہم سامنے رکھتے ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مجاہدہ ہے مجاہدے سے مراد رسول اللہ علیہ وسلم کا دین کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جدوجہد کرنا محنت کرنا اور بہت زیادہ عمل کرنا یہ مجاہدہ ہے اور یہ پہلو ہمارے اندر ہونا چاہیے یہ بات ہم جانتے ہیں کہ دین اسلام ایک بڑا وسیع نظام ہے نظام حیات اور اس کے تمام گوشوں سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے دین اسلام کی بسرت اس میں کوئی کلام نہیں کچھ حدیثیں بطور نمونہ صحیح بخاری میں رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان منقول ہے <تصفيق> <الإيمان بِدعُم مصبعون> شعبہ ایمان کے ستر سے کچھ اوپر شعبے ہیں ستر سے کچھ اوپر ایمان کی شاخیں ہیں اس سے دین اسلام کی بس کا اندازہ کیجیے اور ہر شعبہ اس لائق ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں فرمایا کہ اعلی شہادت عن لا الہ الا اللہ کہ سب سے اہل اسلام کا شعبہ ایمان کا شعبہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی دین و ادن ہے عمادۃ العضین طریق اور سب سے ادن جو شعبہ ہے جو سب سے ہلکا وہ یہ ہے کہ راستے سے کسی چیز کو ہٹا دینا جو موزی ہو جو تکلیف کا باعث بن سکتی ہو اسے راستے سے ہٹا دینا تاکہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے اور کسی کو تکلیف نہ ہو یہ سب سے ادنا شعبہ ہے عرض کیا کہ ہر شعبہ اس لائق ہے کہ اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے. یہ نہیں کہ لا الہ الا اللہ سب سے اعلی شعبہ ہے تو اس کے ساتھ تو تعلق ہو لیکن کسی موزی شے کو ہٹانا یہ ادنا شعبہ ہے تو اس کی اہمیت نہ ہو نہیں اس کی بھی اہمیت ہو صحیح مسئلے میں نبیر اسلام کی حدیث ہے کہ آئی تو راجو فی الجنہ تکلب و پھر جنت میں نے جنت میں ایک شخص کو دیکھا لوٹ پوٹ ہو رہا جنت میں چلانگے مار رہے خوشی کا اظہار کر رہے جنت میں کیوں گیا بے اذن امات ہو اس نے راستے سے ایک پتھر کو ٹھوکر مار کے ہٹا دیا تھا ادنا شعبہ اور اس کے جنت کے داخلے کا سبب بن گئے اور اس سے آپ اندازہ کریں کہ آلہ شعبہ جو ہے اس کا کیا حضر ہوگا لا الہ اس کی گواہی کا کیا حضر ہوگا جب ادنا شعبہ کئی عالم ہے بلکہ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث نبی السلام کا فرمان ہے کہ علیہ اعمال امتی اللہ تعالیٰ نے مجھے میری امت کے کچھ لوگوں کے اعمال نامے دکھائے جو قیامت کے دن کھلیں گے اور ان کے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا وہ امال نامے دکھائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاع فرمایا کہ میں نے ایک شخص کا امال نامہ یہ دیکھا کہ وہ جنت میں جا رہا ہے اس نے بڑے اخلاص کے ساتھ راستے سے کسی شاخ کو ہٹا دیا تھا اس میں کانٹے ہوں گے گزرنے والے کو چپ سکتے ہیں حالانکہ یہ ادنا شعب ہے تو عہلہ شعبہ کا اجر کیا ہوگا جو کہ لا الہ کی گواہی وہ اجر یہ ہے کہ لا الہ عبداللہ مفتاح الجنہ جنت کی چابی ہے لا لاید جنت کی چابی اس کے بغیر جنت کھول نہیں سکتی عمر برآ تو حجت پھڑے ہر سال حج کرے ہر مہینے عمرہ کریں مسجدوں کی لائنیں لگا رہا. یتیم خانے بنائے مدرسے بنائے جہاد کریں لیکن اگر کر لا لم میں قتل ہے یہ سارے اعمال مل کر آپ کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھول سکے جنت کی چابی لا لا اس حدیث کی سند میں کچھ ضعف ہے مگر اس کا شاہد صحیح بخاری میں موجود نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من منتوزہ فحسن الوضو جو شخص اچھا وضو کر رہے اور وضو کے بعد یہ دعا پڑ رہے ان لا اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اس کے لیے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیں گے مانا یہ کلمہ جنت کی مفتاح ہے اس کے بغیر کسی انسان کے لیے جنت نہیں کھل سکے نمازیں پھڑے رو دے رکھے ان اعمال کا درجہ بہت ہے مگر یہ اعمال جنت کو نہیں کھول سکے جنت کو کھولنے والی چیز توحید ہے عقید ہے توقید دوبارک تو ارض یہ کرنا مقصود ہے کہ ایمان کے صدر سے کچھ اوپر شو پہ جس سے دین اسلام کی حساب کا اندازہ ہوتا ہے اور بہت سی عدیث ہیں نبیر اسلام کا ایک فرمان ہے کہ ان لمبا خالہ کا لکل انسان صدی وسلات اور میتلین اللہ تعالی نے ہر انسان کے جسم میں تین سو ساٹھ جوڑ رکھے ہوئے تین سو ساٹھ ہر انسان کی جسم تین سو ساٹھ جوڑ ہیں اور ہر روز ہر جوڑ جہنم کے اوپر کھڑا ہے اور ہر جوڑ کو جہنم سے بچانے کے لیے ہر روز ہر جوڑ کی طرف سے صدقہ کرنا ضروری ہے ہر مفسل پر صدقہ فرض ہے ہر جوڑ کا صدقہ دو گے تو جہنم سے نکلے گا ورنہ جہنم میں داخل ہو جائے گا یہ حدیث بھی اس بات پر دلیل ہے کہ دین اسلام محنت چاہتا ہے اب تین سو ساٹھ سبقے روزانہ کرنا فرض دین نے آسانی کر دی کھلو تصویر نسخہ دہ اب ایک بار سبحان اللہ کہیں گے تو ایک جوڑ کا صدقہ دا ہو جائے گا کل و تہمیت ایک ایک بار الحمدللہ کہو گے دوسرے جوڑ کا صدقہ ادا ہو جائے گا تو امر بالمعروم پہ صدا کسی کو نیکی کا حکم دینا بھی صدقہ ہے نئی دل من بھی صدقہ ہے اور عمارت الردان طریق بھی صدقہ ہے راستے سے کسی چیز کو ٹھوکر مار کے ہٹا دینا وہ بھی صدقہ ہے. انسان یہ صدق ادا کرتا رہتا ہے دن بھر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کبھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. کبھی الحمدللہ کہہ اللہ کہ کبھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں. کبھی لا الہ لاحد کہہ رہے ہیں. صدقی ادا ہو رہے حتیٰ ان سی وقت نفسہ عن ہوں حتیٰ کہ جب شام ہوتی ہے تو بہت سے لوگ اپنے پورے نفس کو اور سارے جوڑوں کو جہنم سے آزاد کر چکے ہوتے ہیں یا کرا چکے ہوتے ہیں سب ادا آزاد اور ایک انسان اگر بیٹھا ہی رہے کوئی اللہ کا ذکر نہیں کوئی تصویر تحمید نہیں بس دنیا داری دنیا کمانے میں جتا ہوا دنیا کا تکلب اس کے اندر وہ تو ہر روز اپنے آپ کو جہنم میں گرا رہے اسفل صافرین جائے ہر روز یہ کیفی ہے نبیر اسلام کی ایک حدیث صحیح مسلم میں ابو مالک شری کی روایت فرمایا کہ کل نہ بائے فوری کوہا موغ بھی ہر شخص صبح کرتا ہے اور اپنی نفس کو بیچتا ہے کوئی بیچتا ہے خیر کے بدلے اور کوئی بیچتا ہے شر کے بدلے اور شام کو نتیجہ کیا نکلتا ہے فمو یا تو اس نفس کو جہنم سے آزاد کروا لیتا ہے اور وہ بھی یا اپنے نفس کو برباد کر چکا ہوتا ہے یہ ذکر میرا بھی اور آپ کا بھی ہر کل ہر شخص کا ذکر یہ جملہ ہر شخص کا آئینہ ہے دیکھو اپنا آئینہ یہ آئینہ آپ کو آپ کا چہرہ دکھائے گا کہ آپ کامیاب ہونے والوں میں سے ہیں یا ناکام و نا مراد ہونے والوں میں سے تو دین اسلام بڑی مصعت ہے اور یہ مست ایک بڑی کوشش اور محنت کی طلبگار گار جس کو مجاہدہ کہا جاتا ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث جناب ابو حدیثہ کی روایت رضی اللہ عنہ بن بن رسول ہے جس مربی رسود اللہ سب نے اشارت فرمایا ارب خسلت آنی چالیس خصلتیں ہیں چالیس جن میں سب سے جو اعلی خصلت ہے سب سے اعلی ہے وہ ہے منیت النازا اپنے کسی بھائی کو بکری کا تحفہ دینا سب سے اعلیٰ خصلت یعنی باقی انتالیس جو خصلتیں ہیں وہ اس سے چھوٹی کسی بھائی کو بکری کا توحفہ دے ہیں. بکری کتنے کی تھی چوٹیہاری میں کوئی دس ہزار کی ہوگی یعنی باقی سارے کام چھوٹے ہیں اس سے فرمایا من اطابت رجاء ثواب ہے ب تصدیق محرود ہے الخلا اللہ جو شخص ان میں سے کسی ایک خصلت کو اپنانے میں کامیاب ہو گیا کسی ایک خصلت کو چالیس میں سے کسی ایک خصلت کو اپنانے میں کامیاب ہو گیا دو شرطوں کے ساتھ رجاء کا ثواب ہے جو ثواب بیان ہوا اس کا اس کو یقینا بسلی موجود ہے اور جو وعدہ موجود ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کو سچا جانتا ہے اللہ, اللہ تعالیٰ اس ایک خصلت کو اپنانے پر اس کو جنت میں داخل کر دے گا تو 40 خصائل ہیں ان کو تلاش کرو یہ تلاش کرنے کا عمل بھی مجاہد ہے پھر ان کو اپناؤ یہ بھی مجھے تو دین اسلام کتنی محنت کا طالب ہے کتنی محنت کا متقاضی ہے دن رات میں پانچ نمازے فرض ہیں جو پہلے پچاس تھے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بار بار طلب کرنے پر پانچ کر دی مگر اس کی رحمت کی مسرت آپ دیکھیں فرمایا کہ ہن خم سن بننا خمسن, خمسن بعتبار امل کے نمازیں پانچ ہیں مگر بتبار اجر کے پچاس ہیں ان محنت کی پذیرائی بھی ہے قدر بھی ہے تو بڑی مسرت ہے تین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مسلسل مشقت محنت اور مجاہدے سے عبارت ہے اور یہ وہ پہلو ہے آپ کی سیرت کا جو ہم میں ہونا چاہیے کیوں کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں بشارت ہے جنت کی بشارت ہے اللہ کی رضا کی بشارت ہے اللہ کی محبت کی بشارت ہے یا پھر مات قدم میں لمبے خوشخبریاں موجود ہیں اور ہم کیا ہیں ہم تو قدم قدم پہ گناہ کرتے ہیں <کا> یہاں سے نکلے سڑک تک جائیں راستے میں کتنے گناہ کر جاتے ہیں ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا زبان سے کیا باتیں ہوتی ہیں کان سے کیا کچھ سنتے ہیں آنکھوں سے کیا کچھ دیکھتے ہیں اور ہمیں احساس ہی نہیں نبیر اسلام کی زندگی تقوی سے آئینہ دار تھی انی للہ له اس پوری کائنات میں سب سے بڑے متقی میں اس کے باوجود آپ کا عمل کرنا اتنی شد و مت کے ساتھ اور آپ کا جد و اشتہاد کرنا تو ہم پر یہ محنت کس قدر فرض ہوتی ہے یہ محنت ہمارے لیے کتنی ضروری ہے جب پیارے پیغمبر محمد الرس اللہ اس قدر محنت کیا کرتے صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ کان رسول اللہ و بل حقفت کہ نبی اسلم رات کو قیام کرتے اتنا لمبا کیا آپ کے پاؤں سے جاتے ہیں ایڑیاں پھٹ جاتی ہمیں ترس آتا میں نے جو مان کیے تھی صحیح بخاری میں کہ کان ہے رسول اللہ سم یقوب ہو یشوس و فاح مس سے رات کو آگ اٹھتے لمبی مسواک کرتے اتنی سختی اور محنت کے سب مسواک کرتے ہمیں ترس آتا حلق سے آوازیں آ رہی ہوتی اور لمبی مسواک کرتے اپنے دانتوں کو رگڑتے ملتے ماموخاری نے اسی حدیث سے لمبے قیام کی دلیل لی کہ مسواک تو نماز کی تیاری ہے اصل مقصود نہیں ہے تو جب مسواق اتنی لمبی ہے تو اصل مقصود کتنا لمبا ہوگا قیام اللہر کتنا لمبا ہوگا حدیس ہے ایک مبتلا نے عباس کی جس میں ان کے رات کو نبی علیہ السلام کے ساتھ قیام کا قصہ ملتا اور ثابت ہوتا ہے نبی علیہ السلام نے ایک رقاط سورا بکر سرا عمران سورہ نساء سورہ نائم اور سورہ آراف پڑی ایک رکاو تقریباً نہ ہو پا رہے کون شخصیت جن کے بارے میں قرآن کہتے ہیں اور کی تھی صحیح مسلم نے رات کو تھے اور آپ نے قیام فرمایا حذیفہ ساتھ کھڑے ہو گئے رسول اللہ وسلم نے سورہ بقرہ پڑی حذیفہ کہتے کہ میں نے سوچا کہ آپ سو آیتیں پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں سو آیتیں آپ نے ختم کی آگے چل پڑے میں نے سوچا کہ دو سو آیتوں پر رکوع کریں دو سو آیتیں پڑیں پھر سورہ بقرہ مکمل کی میں نے سوچا کہ سورہ بقرہ مکمل کر کے رکوع میں چلے جائیں نہیں پھر آپ نے سورہ نساء شروع کر دی پھر سورہ عالمران شروع کر دی صحیح مسلم یہی ترتیب منخوب بقرہ نساء اور عالیمران اتنا لمبا کہتے ہیں کہ حتّا انسوئ، حتّا کہ میں نے ایک بڑا برا ارادہ کر لیا برا ارادہ کر لیا مگر اس پر میں عملی جامہ اس کو نہ پہنا سکا ایک دل میں برا خیال آیا اس،, اس کو میں نے اپنایا نہیں رابی نے پوچھا کیا خیال آیا پھر مت ہے کہ میں نے سوچا کہ میں بیٹھ جاؤں اور نبی صاحب کھڑا چھوڑ دوں آپ کھڑے ہو اور میں بیٹھا ہوں کیونکہ تھک گیا تھا اور یہی نہیں رخوب بھی اتنا ہی لمبا اور قیام باد رخوب اتنا ہی لمبا سجدے بھی اتنے ہی لمبے اور قرآد کیسی تلاوت کیسی جن آیتوں میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا وہ جاتے اور اللہ کے عذاب سے پناہ طلب کرتے اور جن آیات میں اللہ تعالی کی رحمت کا ذکر ہوتا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سوال کرتے یہ آپ کی محنت ہے بلکہ ایک بار ام مومنی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ آپ اتنا لمبا قیام کیوں کرتے ہیں فرمایا کہ آف دن شکور آ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے نعمتیں عطا فرمائیں ان پر اللہ کا شکر ادا نہ کروں کون سی نعمت نعمت ہدایت نعمت اسلام نعمت ایمان جی ہاں باقی دنیا کی نعمتیں کیا تھیں تین تین چاند گھر میں فاقا ہوتا چولہا نہیں جلتا تھا کن تو کا شکر ادا لا یقین ہوتا الا سواد تین تین مہینے گزرے جاتے گھر میں چولہا نہ جلتا دو سیا چیزیں کھانا بنتی ایک پانی اور ایک کھجور تو یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محنت کرنا آپ کا مجاحتہ اور یہ کیفیت یہ زندگی بھر قائم رہی زندگی بھر نوازے آپ نے کہاں پڑھی مسجد میں جا اور اللہ پاک فرمان کہ وحبود ربا کا حتہ یا کر یقین اپنے رب کی عبادت کرو کب تک جب تک یقین نہ آ جائے یقین کیا ہے یقین اس چیز کا نام ہے جس کا آنا یقینی ہے اور وہ موت ہے یعنی موت کے ناموں میں سے ایک نام یقین موت کو یقین کہتے ہیں کیونکہ موت یقینی آنی کوئی شخص اس زمین کی پشت پر ہمیشہ نہیں رہے گا تو یقین کے آنے تک موت کے آنے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو یہ بات غلط ہے کہ ہمارے پیر صاحب ہمارے حضرت صاحب نمازوں سے بے نیاز ہیں پتہ نہیں ان کا اللہ تعالیٰ نے کون سا سجدہ قبول کر لی ہے نمازیں فرض ہیں ان کا ایک سجدہ چھوڑ دو زندگی بھر کی تمام نمازیں بیکار ہر باتیں یہ کون سی بات پتہ نہیں کون سا سجدہ قبول ہوگی پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا مجاہدہ کانا یوہاد بین مراد الموت میں مرد الموت آپ دو صحابہ کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر جبکہ پاؤں میں جان نہیں ہے گسٹتے پاؤں کے ساتھ مسجد میں جاتے تھے جب تک جانے کی طاقت رہی اس وقت تک جاتے رہے محنت آپ ذرسلوں کا مجھا تھا اکسٹھ سال آپ کی عمر ہے اور آپ ہتھیار پہنے گھوڑے کی پشت پر سوار ہے. کہاں جا رہے ہیں لمبے سفر پر تبوک جنگے تبوک بڑھاپا بڑھاپے میں بھی گھوڑے کی پشت پر سوار ہے. تبوک کا سوار کتنی محنت آپ عامر عبداللہ عمر کی روایت کریم صحیح کا فرمان ہے پھر فر یوم میں آتا مر رہا میں دن میں سو دفعہ استغفار کرتا ہوں سو دفعہ توبہ کرتا ہوں عمر فرماتے ہیں کہ ایک مجلس میں ہم نے نبی اسلام کا استغفار سو بار سنا ہے ہم نے خود سنا نبی اسلام کی ایک اور حدیث ہے کہ مر رہا کہ کبھی کبھی میں بھی اپنے دل پر ایک غبار سا محسوس کرتا ہوں کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں. پھر میں کیا کرتا ہوں سو دفعہ استغفار کرتا ہوں اور صحیح بخاری کی حدیث ہے جناب فرماتی ہیں رضی رعنہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری آپ کی عمر داخل ہو گئی تو کہنا یوگی یہ خون سبحان اکلّم ربنا اب حمدے کا اللہ لی آپ نے اور کثرت یہ دعا شروع کر دی یعنی توبہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا آڈر آ چکا تھا سورہ نصر میں کہ وہ سبب حمدے ربے کا بس تحفر ہو اندو خانہ اللہ کی نصرت اور فتح کی نوید آ گئی اس نوید کا معنی یہ کہ مشن کامیاب ہو چکا مشن کی کامیابی کا معنی یہ ہے کہ دنیا سے کوچ کا وقت آ اب آپ نے کیا کرنا ہے کثرت سے استغفار کرنا حالانکہ روزانہ سو بار استغفار کرنا مزید کسرت کتنی کتنا آپ نے استغفار کیا ہے کتنی بار یہ دعائیں پڑی ہوں گی نبی رسلام کا عمل کرنا ان ہر چیز میں ایک محنت مشقت نظر آتی آپ کا اصل منہج دعوت دین تھا ہر نبی دائی ہوتا ہے ہر نبی کا اسوا اول تین اسوا دعوت دین نماز بعد میں پڑھتے ہیں حج بعد میں روزہ بعد میں پہلے دعوت ہے دو یہی میرا راستہ ہے میں اللہ کے دین کا دائیں دعوت میں کیا محنت ہے جب آپ کچھ بات فرماتے ہیں تو اس کو تین تین بار ہیں اتنا آہستہ آہستہ کہ گننے والے آپ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ گرے یہ شدت اشتہار پھر آپ کیا فرماتے ہیں کہ انما انا کمبھ مندر تین والد میں تمہارے لیے تمہارے والد کے مقام پر ہوں یا یعنی نہیں دائی کے دائیک میرا تمہارا کیا تعلق ہے کہ تم سب میری اولاد ہو میرے بیٹے بیٹی ہو اور میں تم سب کا باپ ہوں اور باپ کتنا مخلص ہوتا ہے اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے ان کی تربیت کے لیے ان کے تزکیا کے لیے کتنا مخلص ہوتا ہے آپ نے بتا دیا کہ استاد شاگ کا رشتہ باپ بیٹے کا رشتہ بڑا رشتہ بلکہ نبیر اسلام نے ایک حدیث میں اپنی طاقت کے انداز کو ایک مثال سے سمجھایا کہ ایک شخص آگ جلاتا ہے آگ جلاتا ہے اور آگ جلتے ہی پروانے اس آگ کے ارد گرد منڈانے لگتے اب وہ پوری توجہ کے ساتھ آگ پر کھڑا ہو جاتا ہے اور پروانوں کو ہٹاتا ہے تاکہ کوئی پروانہ جل نہ جائے کھلی نگاہوں سے ذرا سا غافل ہوگا سا سوئے گا تو پروانے جل سکتے اب وہ کھلی جگاہوں سے کھڑا ہے پوری توجہ کے ساتھ اور آنے والے پروانوں کو ہٹا رہے یہ مثال آپ نے دی کہ تمہارا میرا یہ تعلق ہے لوگوں جہنم کا الاؤ روشن ہے جہنم تہ رہی بھڑک رہی اور تم کیا ہو پروانوں کی طرح جہنم میں گرنے کی کوشش کر رہے تم کہ میں تمہاری پشتوں سے کھینچ کھینچ کر جہنم سے نکال رہا اور تم جہنم میں کود رہے تمہاری پوری کوشش جہنم میں گرنے کی ہے اور میری پوری کوشش تمہیں جہنم سے نکالنے کی اتنی محنت اور آپ کی دعوت کا انداز صحیح مسلم کی حنیز کے مطابق کہ نبی السلام جب خطبہ دیتے خطب کی اونچی ہوتی بحمر مرج ہو آپ کا چہرہ سرخ ہوتا برطفت اوتاج ہو آپ کی رگیں جو گردن کی پھول جاتی اور آپ کی کیفیت کیا ہوتی ان ہو مندرو جی ہند یہ خونو سب بہتم بلو کی گویا رسول اللہ کس لشکر سے ڈرا رہے ہیں لوگوں خبردار ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے بچ جاؤ سنبھال لو اپنے آپ کو اب لشکر حملہ کرنے والا ہو تو ایک کمانڈر اپنی رعایا کو اپنے لوگوں کو کس طرح اس سے آگاہ کرے کافر ہو کر نہیں بلکہ پوری استعداد کے ساتھ کہ تیاری کر لو لشکر حملہ کرنے والے موت سامنے کھڑی ہے کیا اس کا انداز ہوگا یا سب ایک کمانڈر اپنی فوج سے کہتے ہیں لشکر صبح آیا یا شام آیا آیا کیا آیا تم بچاؤ کر لو تصویریں کر لو بچا لو اپنے آپ یہ انداز ہوتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وائز کرنے کا تو ہر چیز میں محنت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میرا عمل کہنا نبی اسلام جب کو عمل کرتے جب کو عمل کرتے تو آپ کی پوری کوشش اور پوری خواہش یہ ہوتی کہ اس عمل کو اچھا اور مضبوط کیا جائے کو سرسری نہیں بلکہ ٹھوس طریقے سے عمل کیا جائے یہ آپ کی پوری خواہش ہے یہی آپ کی تلقین ہوتی ہے مجاہدے کی محنت کی یہی تلقین ہوتی آپ کی ایک دن آپ وسلم کی پیاری بیٹی فاطمہ رفی لائن ندی رسام سے ملنے آتی آپ گھر میں تشریف فرما نہیں تھے جناب عائشہ صدیقہ گھر میں تھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی اور اپنے ہاتھوں کے گٹھے دکھائے اپنی کمر کے نشان دکھائے کہ پانی دور سے لاتی ہوں یہ حال ہو چکا ہاتھوں کے گٹھے اور یہ درست دکھائی اور کمر کے نشانات دکھائے اور کہا کہ نبی اسلام سے میری سفارش کر دینا کہ کوئی اگر غلام آئے تو ایک خادم مجھے دے دے کم اس کم میری یہ تکلیف دور ہو جائے اتنی بات کہہ کر وہ چلی گئی نبی رسلام بھی آ جناب عائشہ صدیقہ نے نبی اسلام کو خبر دے دی کہ آپ کی جگر کا ٹکڑا آپ کی آنکھوں کا نور آیا اور یہ بات, بات تڑپے نہیں ہوں گے میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں جو تمہارے لیے خادم سے بہتر رات کو بستر پر جاؤ تو تینتیس بار سبحان اللہ تینتیس بار الحمدللہ اور تیس بار اللہ ابر کہہ دو بعض روایتوں میں دس دس بار کے الفاظ میں تمہارے بدن کی تناوٹیں دور ہو جائیں گی تمہیں خادل سے مسترد نہیں کر دیں گے اور اجر و سواب بے توحاشا سبحان اللہ الحمد للہ بے توحاشا اجر سواب بےتحاشا تو, تو نبی اسلام کہ کس طرح عمل کی دعوت دے رہے؟ یہ آپ کے جد و اشتہاد کی دلیل ہے کس قدر یہ مجاہدہ ہے آپ کے اندر موجود تھا یہی تلقین صحابہ کران کی نہیں تھی ورنہ اپنی بیٹی کو قاتل دے دیتے لیکن رقص بہتر یہ راستہ کہ تو یہ مشقت برداشت کر لے اور اللہ کا ذکر کر لے اللہ کا ذکر ایک روحانی خزاں ہے اللہ کا ذکر تمہاری تھکانے دور کر دے گا اللہ کا ذکر تمہاری لیے رفت کا باعث بنے گا اللہ کے ذکر میں بڑی برکت ہے بڑی عظمت ہے اور خاص طور پہ یہ ذکر امام شعب بحری شعاب المان للی اسلائے امی کی روایت رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کی بہن تچازاد بہن ابو تعلیم کی بیٹی فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام میرے پاس آئے میں نے اس موقع غنیمت جانا اور ایک سوال کیا کہ قد تو قبر تو یار سود میں بوڑھی ہو چکی اور میری عمر بڑی ہو چکی اخبار بھی امل وانا جال ستوں عمل بتا دیجئے دیجیے بیٹھے بیٹھے کر سکوں زیادہ مجھ سے کوشش نہیں ہوتی بیٹھے بیٹھے کو عمل کر مجھے بتا دیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر ہانی سرا کہ ہاں سب میں ہی میدا ہے سو بار سبحان اللہ کہو سو بار سبحان اللہ کہو خیر اللہ کے ان انتہ میں آتا نہ ساما ممبر اسمائی یعنی سو بار سبحان اللہ کہنا تمہارے لیے بہتر ہے سو غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے سے اور غلام بھی عام نہیں بلکہ وہ غلام جن کا تعلق اسماعیل اسلام کی اولاد سے کتنا بڑا اے غلام آپ آزاد کر دیں آئے تک آئے تک نسمت فیس ابھی دل رہا ہے آئے تک ہو بے خل عزب اللہ, اللہ عزبار جو اللہ کی راہ میں ایک غلام آزاد کر دے اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عزو کے بدلے اس شخص کے ہر عزوب کو جہنم سے آزاد کر دے سو غلاموں کا سوال یہ حدیث ضعیف نہیں ہے علماء صرف میں امام منظر نے اس کو حسن کہا ہے اور آج کے علماء میں شیخ الوانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو حسن درجہ قرار دیا یعنی سو غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے سے بہتر ہے کہ تم سو بار سبحان بہن اللہ کہ بیٹھے بیٹھے پھر وہ تعمیر سو بار لہنگی لا کہہ دو سو بار الحمدللہ کہہ دو اس کا کیا آجر سو گھوڑے خریدو تم اور ہر گھوڑے کی پشت پر ایک مجاہد کو سوار کراؤ اور ان کو روانہ کر دو میدان جہاد کی طرف کتنا اضر ہے ایک مجاہد فی مید اللہ گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر میدان جہاد میں جاتا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے مرتا ہے مارتا ہے شہید ہوتا ہے اللہ کرے محت اللہ کی لڑ ہے کتنا آجر ہے فرمایا کہ اس سے بھی بہتر ہے کہ تم سو بار الحمدللہ للہ کہہ اور پھر وہ کب گری میں سو بار اللہ اکبر پر کہہ لو اس کا کیا آجر ہے سو اونٹوں کو اللہ کیا ہمیں خرچ کرنے سے افزل وہ حل میں سو بار لا الہ کہہ کہ اس کا کیا حضر ہے تملا عما بہن اسما <وَالْعَرْض> یہ ایک ہی نیکی زمین و آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو بھر دیں اس کا کیا معنی ہو کہ عمل ہے اور اللہ کے ہاں عمل کی پذرائی کتنی اللہ تعالی عمل کو کس طرح قبول کرتا ہے اور کس طرح اجر دیتا ہے یعنی ایک انسان اگر جد جہد کرتا ہے تو وہ خالی ہاتھ نہیں ہوتا خالی ہاتھ نہیں ہوتا وہ مسلمت احمد مسلطی داود میں ایک حدیث ہے ایک بوڑھا آرا بھی رسود اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ یار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عمر بڑی ہو چکی بڑھاپا غالب آ چکا زبان بوٹی ہو گئی اور دماغ بھی معروف ہوتا جا رہا قرآن شہ مجھے قرآن میں سے کچھ یاد نہیں رہتا تو مجھے آپ کوئی ایسے ہلکے پھلکے کلمات بتا دیں جو میں یاد کر سکوں اور وہ کلمات میرے لیے قرآن کا بدل بن جائے پر کہ ہاں کل سبحان اللہ سبحان اللہ کہو اس نے سبحان اللہ کہا ہا ہاتھ کھلا ہوا تھا اور ایک انگلی بند کر دی سبحان اللہ بلحمد دوسری انگلی بند کر دی بل اللہ عند اللہ بل اکبر چل بلا قوت الا اللہ یہ پانچ کریمات مٹھی بند ہو گئی کو اس نے اچھی طرح بند کر لی اور پھر کہتا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی کھلی باتیں کرتے تھے ہاد لی یا رسول اللہ صلی سم یہ پانچوں کریمات جو بتائے ہیں یہ تو اللہ کے لیے میرے لیے کیا ہے مجھے کیا ملے گا فرما کہ قل ہاں تم بھی کہو اللہ اغفر فر لی اس نے کہنا کیا اللہ فر لی برہم نہیں برزخ نہیں واہ دے نہیں مٹھی بند ہو گئی پانچ چیز مجھے معاف کر دے مجھ پر رحم فرما مجھے عافیت دے دے مجھے ہدایت دے دے مجھے روزی دے دے رزق دے دے مٹھی بند کھڑا ہو گیا ان کلمات کو دہراتا ہوا جا رہا ہے سبحان اللہ اور الحمد للہ اور اللہ مٹھی برحم طرح بند ہے دہراتا ہوا جا رہا ہے آنکھوں سے اوجل ہو گیا تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما آبا فخت مالا یہ خیر خالی ہاتھ آیا تھا اور اپنے دونوں ہاتھ خیر کے خزانوں سے بھر کر جا رہا ہے خزانے لے کر یہ محنت رکھنا یہ ہر صحابی کی سوچ تھی فکر تھی اور عمل کی اللہ کے کی ہاں کیا قدر و قیمت اور کیا پبیرائی وہ اپنا حدیث سے اچھی طرح دیکھے تو پیارے پیغمبر ہمبر محمد الرسوم رسم خوش ہوا یہ محنت کا جد و جہد کا نبی اسلام کا فرمان ہے المجاہد منجاہد حقیقی مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے یعنی جہاد کا آغاز اں سے ہوتا ہے اپنے اندر کی صفائی اپنے اندر کی اندر کا تزکیا طہارت یہ حقیقی مجحد ہے اس پاکی نفس کو چیک کرو ایسا نہ ہو کہ شیطان جو اندر ہی ہے ان دستان گجری میں تو رہتا نہیں جی کہ شیطان انسان کے اندر اس کے خون کے ساتھ ساتھ گردش کر رہے ایسا نہ کہ تم ظاہری عمل کو سجانے میں لگے ہوئے ہو اور شیطان اندر ہی اندر باہر کر رہے تمہیں اس کا علم نہیں ہوش ہی نہیں نماز خوب سجا کے پڑھ رہے تاکہ دنیا دیکھے صدقہ دے رہے لوگوں کو دکھانے کے لیے حج کر رہے دنیا دیکھ اور اپنے اندر کی ہوش نہیں, نہیں مجاہدے کا آغاز یہاں سے کرو جو نفس ہے اس نے بڑی شرارتیں آتی بر ہو نفسی انفس والا یہ نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے. برائی کا حکم دیتا ہے. اور خاص طور پہ ایسا انسان جس کا نفس شیطان کی صحبت میں رہا شیطان نے اس میں کیسے کیسے وار کیے مارا تم بھی سو ہے یہاں سے شیطان کو نکالو اس کی شرارتوں کو نکالو یہ نفس یہ شرک کی آماج کا ہے بداعت خرافات دنیا کی شہوات دنیا کی لذات اور یہ مرض جو اندر سے پھوٹتا ہے کینسر کی طرح لا علاج ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے جس طرح کینسر ایک مولی مرض جو مرض باہر سے آتا ہے اس کا علاج آسان ہوتا ہے اور جو مرض انسان کے اندر سے پھوٹتا ہے سرطان کی طرح وہ انسان کو برباد کر دیتا ہے اس لیے مجاہدے کا آغاز جو ہے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو اس پاپی نفس کو بچھاڑنے کی کوشش کرو پہلوان وہی ہے حدیث موجود <coughs> یہ تقوی کا مرکز اخلاص کا مرکز سچے عقیدے کا مرکز توحید کا مرکز محبت سنت کی محبت کا مرکز تو اس نفس کو کسی طرح اجالا مہیا کرو روشنی مہیا کرو پیارے پیغمبر محمد الرسود اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اولیل توجہ آپ کے دل کی طرف ہوتی ہے، اللہ اعوذ بے من قلب ملنا اکشاں یا اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے جس میں خوف نہ ہو خشیت نہ ہو جو دل تیری خشیت سے خالی ہو مجھے وہ نہیں چاہیے ہماری بھی دل کے طرف ہوتی کیا؟ ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے بار بار چیک اپ کراتے دل کی دھڑکن چیک کرواتے پھر مقوی چیزیں اور دوائیں استعمال کرتے ہیں اس دل کو سنبھالنے کے لیے ٹھیک ہے کرو لیکن اس سے پہلے دل کی خشیت اور دل کا تقوی یہ پھر اسلام کا اسوہ ہے دعائیں ہو رہی اب علم, علم قرآن روی قلبی پندور صدری اس کو واسطے دے اللہ تو یہ تیرے ہر نام کا واسطہ جو نام تھی قرآن وزیز میں اتار دیے ان کا واسطہ اور جو نام نے اپنے کسی خاص بندے کو سکھا دیے ان کا واسطہ اور جو نام تو نے اب تک اپنے خزانے غیب میں رکھے ان کا واسطہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا اس کے صفات کا اس کے اسما کا واسطہ دے کر اللہ سے کیا سوال ہو رہا ہے انتظ قرآن عربی قلبی کہ یا اللہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے یہ مجھا دعائیں ہو رہی اس دل کی اصلاح کی دی. اسے سنبھالنا سب سے پہلے تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے وہ نور و صدری اور قرآن ہی کو میرے سینے کا نور بنا دے جو دل کے امراض ہیں ان کا معالج میرے لیے قرآن بن جائے کتاب و سنت بن جائے قرآن و حدیث مصنوعی ذکر نہیں اور یہ دل پر ہو ہو کی ضربیں نہیں قرآن کو سنت کو ان کی تعلیمات کو میرے دل کی بہار بنا دے یہ قرآن و حدیث میرے دل پر برسیں موسم بہار کی بارش کی طرح جب بارش برستی ہے وہ تو زمین شاداب ہو جاتی ہے دہلا اٹھتی ہے یا اللہ اسی طرح قرآن و حدیث کو میرے دل کی بارش بنا دے کہ کتاب و سنت سے قرآن و حدیث کی بارش سے میرے دل کی زمین دہلا اٹھے اور شاداب ہو جائے اس دل کی کسامت دور ہو جائے اس دل کی سختی دور ہو جائے ان ابعد الناس من اللہ القلب القاسی اللہ تعالیٰ سے سب سے دور وہ انسان ہے جس کے دل میں سختی ہوتی ہے رقت کل بھی چاہیے یہ مجھا نفس کے ساتھ مجھا اور قرآن و حدیث ہی کو میرے سینے کا نور بنا دے کو فتح اقوال نہیں لوگوں کی باتیں نہیں لوگوں کی آراء نہیں لوگوں کے فتوے نہیں لوگوں کے ملفوظات نہیں تخرسات نہیں بلکہ کتاب و سنت ہی کو میرے سینے کا نور بنا دے کیونکہ سینے کا نور نہ کسی کے فتلہ بن سکتا ہے نہ کسی کا قول نہ کسی کا اشتہار نہ کسی کے ملفوظات بلکہ سینے کا نور قرآن ہوگا یا حدیث ہو یہ مجھے نبیر اسلام کی حدیثوں میں کتنی فقہ اور کتنا علم ہے <سگی> یہ <سگی> تعلیمات <س> محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا فرمان بادل بادل امل میں جلدی کر لو عمل میں جلدی کر لو قبر اس کے کہ ایسے فتنے تم پر ٹوٹ پڑے جن فتنوں کا تسلسل جو ہے وہ رات کے ٹکڑوں کی طرح ہوگا اور ایک حدیث میں بارش کی طرح ہوگا جس طرح بارش کے قطرے گرتے ہیں اس طرح فتنے گریں گے اور تم کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے جب تم فتنے کے لپیٹے میں آ جاؤ گے پھر عمل نہیں کر سکو تو اس سے قبل عمل کر لو یہ دعوت ہے محمد الرسود فتنوں سے قبل عمل کر لو ایک غریب خمسن سم قبل پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو غنا قبلہ قبل فخر فقیر ہونے سے پہلے اپنے غنا کو غنیمت جان لو حیاتہ کا قبلہ موت دکھ. موت سے قبل اپنی زندگیوں کی جان لو وہ صحت کا قبل مارا دیکھ اور بیمار پڑنے سے پہلے اپنی صحت کو قنی جان لو وہ فراغ قبلہ قبل شکل اور مشہور قبل اپنی فراغت کو ق جان جان دو یعنی کس طرح ایک تربیت ہو رہی ہے اور کس طرح جو ہے وہ امت کو ایک تلقین ہو رہی ہے کہ وہ مجاہدہ کرے محنت کریں دین محنت کا نام ایک محنت کے تعلق سے ایک فرق واضح کرنا چاہتا ہوں آخر میں اور وہ یہ ہے کہ دین زیادہ عمل کا نام نہیں ہے زیادہ عمل یہ دین کی اصطلاح میں ادکر کثیر ہوں اللہ کا بہت ذکر کرو ذکر کثیر تو ہے لیکن عمل کثیر یہ دین کی اصطلاح ہے دین کی اصطلاح عمل صالح ہے عمل صالح صالحا نیک عمل کرو انن آمنوا وعملوا وام الصول لهم جنات الفردوس جناتا جو ایمان لائیں اور عمل کثیر نہیں بل عصر ان اللہ ومن السول صالحات سارے انسان خسارے میں بچے گا کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے یہ دین کی اصطلاح ہے دین کی اصطلاح عمل کثیر نہیں بلکہ دین کی اس طرح امل سالح ہے اس میں نقصے کی بات یہ کہ بہت سے لوگ نیک عمل کفر سے کرنے کے عادی بن جاتے ہیں حتی کہ بداعت کو بھی دین میں داخل کر لیتے امل ہی تو ہے نیکی ہی تو ہے اچھا ہی تو راستہ ہے لیکن نہیں دین اگر مجاہدے کا درس دیتا ہے محنت کا درس دیتا ہے اور جدو اجتہاد کا درس دیتا ہے تو اس جدو اجتہاد میں مجاہدے میں ضروری ہے کہ عمل جو ہے محدود ہو اللہ کے پیغمبر کی سنت میں سنت سے باہر میں کہ انسان امن کثیر طرح کا موجد بن کر بدات کو دین میں شامل کر لیں نہیں دین عمل کی ترغیب دیتا ہے مگر ایک انسان کو میں ڈال کر لغامے کس چیز کی اللہ کے بیگمبر کی سنت کی عمل کثیر کی ایک حجت لے کر بعد صحابہ آئے تھے نا ایک نے کہا رات بھر اللہ کی عبادت کروں گا دوسرے نے کہا زندگی بھر روزے رکھوں گا نفنی رو دے اور تیسرے نے کہا اپنے گھر بار کو چھوڑ دوں گا بس مسجد میں اللہ کا ذکر کروں گا یہ عمل بلاہر اچھا ہے خوبصورت لیکن پیارے پیغمبر نے کیا فرمایا فرمایا کہ میں رات کو سوتا بھی اور جاگتا اور رو دے بھی اور روزے کبھی رکھتا ہوں رقص ہوں کبھی چھوڑتا ہوں اور میری بیویاں ہیں کچھ وقت اللہ کے گھر کو دیتا ہوں اور کچھ وقت مسجد میں گزارتا ہوں کہ راغیبان سنت ہی فلحی جو شخص میری سنت سے اراد کرے گا منہ پھیرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے ہمارے دین سے خارج ہے تو دین عمل کی ترغیب دیتا ہے عمل میں جد و اشتہاد کا تعی ہے لیکن لغامے اللہ کے پیغمبر کی سنت کی اس سے باہر میں اس لیے پیغمبر اسلام کا فرمان ہے دنیا سجن المومن و جنمت الکافر یہ پوری دنیا جو ہے مومن کے لیے قید خانہ ہے مومن کے لیے جیل ہے اور کافر کے لیے جنت ہے کافر اس میں منمانی کرے جو چاہے کرے جو چاہے کھائے پیے کمائے لیکن مومن نے کیا کھانا ہے جو اللہ کے پیغمبر نے حلال کیا ہے کیا کمانا ہے جو اللہ کے پیغمبر نے حلال کیا ہے کیا عمل کرنا ہے جو اللہ کے پیغمبر کی سنت حساب ہے یہ دنیا مومن کا قید کھانا تو دین عمل کی ترغیب دیتا ہے لیکن کثرت عمل کا یہ معنی نہیں ہے کہ ایک انسان بجات کو دین میں شامل کر لے اس میں کوئی خیر و برکت نہیں بلکہ عمل کا سلسلہ محدود ہوتا ہے مخصور ہوتا ہے اللہ کے پیغمبر کی سنت پر تو اللہ پاک نے کیا فرمایا لقت خان فی رسول اللہ اس میں ترحصل تمہارے لیے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمون ہے آرڈیل مثال نبی رسلام کی پوری زندگی حیات طیبہ ایک کھلی کتاب کی بانے اسے اپناؤ اسے اپناؤ یہ حقیقی تعلق بالرسول اور محبت رسول کی بنیاد یہ تعلق اور محبت دعوے سے نہیں بلکہ عمل سے اللہ کے پیغمبر کے اسوا سے ثابت ہوتی ہے اور بنتی ہے اس کے بغیر نہیں تو خاص طور پہ ان دنوں میں اس چیز کا اہتمام کریں دنیا اور طرف جا رہی ہے ان کا جو حب مصطفیٰ ہے علیہ اللاط اسلام وہ جلسوں جلوسوں کی شکل تک محدود ہے لیکن ہم کیا کریں ہم نبی اسلام کی سنت کو آپ کے اسوا کو بیدار کریں خود بیدار ہو اپنے اوپر اس کو نافذ کریں یہی چیز کل قیامت کے روز اللہ کے ہاں نجات کا ذریعہ بنے گی ورنہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے کسی ایک امر کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کیا دنیا میں فتنے سے اور قیام کے دن دردناک عذاب سے سنت رسول کی اتباع یہ حقیقی دین ہے اور ہمیں غور و فکر کی دعوت اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما دے اللہ تعالیٰ کہ منہج نبوی ہے جو اللہ کے پیغمبر کا مشن ہے اس مشن کے احیاء کی توفیق دے آپ کا مشن بیان توفید آپ کا مشن تزکیہ آپ کا مشن تعلیمی کتاب و سنت آپ کا مشن تلاوت کتاب و سنت اللہ تعالی ہمیں یہ اپنانے کی توفیق ہے. اسی طرح نبی اسلام کے منہج کے پیروکار بن کر وہ محنت اور وہ کوشش جو دین اسلام میں مطلوب ہے وہ ہم کرنے میں کامیاب ہو بھائیو ایک طرف دنیا ہے ایک طرف آخرت ہے دنیا کتنے سال کی ساٹھ سال کی ستر سال کی سو سال کی دو سو سال کی بالاخر موت ہے اور قیامت اور آخرت کتنے سال کی ہمیشہ <تصفح> کے لیے تو پھر دنیا جو محدود ہے اس کے لیے کتنی کوشش کتنا مجاہد ہے اور اس کے مقابلے میں آخرت کے لیے کتنی محنت اور جدوجہد مطلوب ہے <تصفح> وہ دار باقی ہے اور یہ دار فانی اگر دار فانی کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں تو دار باقی کے لیے کتنی محنت درکار ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محنت کرتے اور آپ کا ایک ایک پل اخرت کے لیے ہوتا اللہ کی رضا کی طلب کے لیے ہوتا اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے اللہ پاک ہمیں اپنے پیارے پیغمبر کی سنت اور اپنے پیارے پیغمبر کے مشن اور آپ کے منهج کو اپنانے کی توفیق عطا فرمادے ہمیں یہ توفیق عطا فرمادے کہ نبی اسلام ہمارے لیے قدوہ ہوں اس حسنہ ہو اور کوئی نہیں یہی قدوہ اور یہ اس جو ہے دنیا اور آخرت میں نجات کی بنیاد بنے گا حقول اقوری حاضہ بس تخر المانی بنا کو باخردانہ الحمد رب العالمين